نبی اللہ والنافقی ان اللہ کا نالی من حکیمت اے نبی اللہ سے ڈرتے رہو اور کافروں اور منافقوں کا کہنا مت مانو بے شک اللہ بہت علم والا بڑا حکمت والا ہے اور تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر جو وہی بھیجی جا رہی ہے اس کی پیروی کرو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ یقینی طور پر اس سے پوری طرح باخبر ہے توکل علی اللہ وکفا بالله وکیلا اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور کام بنانے کے لیے اللہ بالکل کافی ہے۔ ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه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 اللہ اللہ نے کسی بھی شخص کے سینے میں دو دل پیدا نہیں کیے اور تم اپنی جن بیویوں کو ماں کی پش سے تشبیح دے دیتے ہو ان کو تمہاری ماں نہیں بنایا اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا قرار دیا ہے یہ تو باتیں ہی باتیں ہیں جو تم اپنے موں سے کہہ دیتے ہو اور اللہ وہی بات کہتا ہے جو حق ہو اور وہی صحیح راستہ بتلاتا ہے اُدعوہم لِآبائِہِمْ ہُوَاَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا اَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَاكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا تم ان مو بولے بیٹوں کو ان کے اپنے باپوں کے نام سے پکارا کرو یہی طریقہ اللہ کے نزدیک پورے انصاف کا ہے اور اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں اور تم سے جو غلطی ہو جائے اس کی وجہ سے تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا البتہ جو بات تم اپنے دلوں سے جان بوجھ کر کرو اس پر گنا ہے بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے اب اولا انفسهم نیمو امهاتهم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 ایمان والوں کے لیے یہ نبی ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہیں اور ان کی ان کی کی ہیں اس کے باوجود اللہ کی کتاب کے مطابق پیٹ کے رشتے دار دوسرے مومنوں اور مہاجرین کے مقابلے میں ایک دوسرے پر میراث کے معاملے میں زیادہ حق رکھتے ہیں الا یہ کہ تم اپنے دوستوں کے حق میں کوئی وسیعت کر کے ان کے ساتھ کوئی نیکی کر لو یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے خزن می سن والی وات اور اے پیغمبر وہ وقت یاد رکھو جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا اور تم سے بھی اور نوح اور ابراہیم اور موسا اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی اور ہم نے ان سے نہایت پختہ عہد لیا تھا تا کہ اللہ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھے اور اس نے کافروں کے لئے تو ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے یا ایوہا الذین آمنوا ذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا علیہم ریحا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بصيرًا اے ایمان والو یاد کرو اللہ نے اس وقت تم پر کیسا انعام کیا جب تم پر بہت سے لشکر چڑھائے تھے پھر ہم نے ان پر ایک آندھی بھی بھیجی اور ایسے لشکر بھی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے اور تم جو کچھ کر رہے تھے اللہ اس کو دیکھ رہا تھا کم فوکی کم اشور مل اب سوارو بلواتل کلو بل ہے نا جاتل اب سورو بلواتل کلو بل ہے نا یاد کرو جب وہ تم پر تمہارے اوپر سے بھی چڑھائے آئے تھے اور تمہارے نیچے سے بھی اور جب آنکھیں پتھرا گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آ گئے تھے اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سوچنے لگے تھے اس موقع پر ایمان والوں کی بڑی آزمائش ہوئی اور انہیں ایک سخت بونچال میں ڈال کر ہلا ڈالا گیا پول پونوس اور یاد کرو جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں وہ تمری بل مل سب جیوں إِلَّا فِرَارًا اور جب انہی میں سے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ یسرف کے لوگوں تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے بس واپس لوٹ جاؤ اور انہی میں سے کچھ لوگ نبی سے یہ کہہ کر گھر جانے کی اجازت مانگ رہے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے بلکہ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی طرح بھاگ کھڑے ہوں وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ اَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا اِلَّا يَسِيرًا اور اگر دشمن مدینے میں چاروں طرف سے آگھوسے پھر ان سے فساد میں شامل ہونے کو کہا جائے تو یہ اس میں ضرور شامل ہو جائیں گے اور اس وقت گھروں میں تھوڑے ہٹھ ہریں گے وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارِ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولَا اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے پہلے یہ عہد کر رکھا تھا کہ وہ پیٹ پھیر کر نہیں جائیں گے اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس ضرور ہو کر رہے گی اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگ بھی جاؤ تو یہ بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا اور اس صورت میں تمہیں زندگی کا لطف اٹھانے کا جو موقع دیا جائے گا وہ تھوڑا ہی سا ہوگا سوئم کم اللہ سواد بکم رحم ولا جی دونوں سوئی کہو کہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکے اگر وہ تمہیں کوئی برائی پہنچانے کا ارادہ کر لے یا وہ کون ہے جو اس کی رحمت کو روک سکے اگر وہ تم پر رحمت کرنے کا ارادہ کر لے اور اللہ کے سوا ان لوگوں کو نہ کوئی رکھوالا مل سکتا ہے نہ کوئی مددگار اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جہاد میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ اور خود لڑائی میں آتے نہیں اور آتے ہیں تو بہت کم اشحت علئی کم الم یو وہ رو ن علئی کے تدور تدوری یو ش وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور وہ بھی تمہارے ساتھ لالچ رکھتے ہوئے چنانچے جب خطرے کا موقع آ جاتا ہے تو وہ تمہاری طرف چکرائی ہوئی آنکھوں سے اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کسی پر موت کے غشی تاری ہو رہی ہو پھر جب خطرہ دور ہو جاتا ہے تو تمہارے سامنے مال کے ہرس میں تیز تیز زبانیں چلاتے ہیں یہ لوگ ہر ایمان نہیں لائے ہیں اس لیے اللہ نے ان کے امال ضائع کر دیئے ہیں اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے ضوز بل وی یلزودو اب نفیئر بلو کنوی کم کول کلی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دشمنوں کے لشکر ابھی گئے نہیں ہیں اور اگر وہ لشکر دوبارہ آ جائیں تو ان کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ دیہات میں جا کر رہیں اور وہیں بیٹھے ہوئے تمہاری خبریں معلوم کرتے رہیں اور اگر تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں تھوڑا ہی حصہ لیں گے لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرج الله لمن كان يرج الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا حقيقه یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے اور یوم میں آخرت سے امید رکھتا ہو اور کسر سے اللہ کا ذکر کرتا ہو وَلَما رَ المُؤمنِون الأحْزَابَ قال هذا مَا وَعددَنَ الله وَرسُولُهُ وَصدَدَقَ الله وَاصُول وَما زَادَهُم إَِّا إمََ وَتَسلما اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں جب انہوں نے دشمن کے لشکروں کو دیکھا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ وہی بات ہے جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا اور اس واقعے نے ان کے ایمان اور تابے کے جذبے میں اور اضافہ کر دیا تھا منل منی جم کمان تم بدلو تبدیل انہیں ایمان والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے سچا کر دکھایا پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنا نذرانہ پورا کر دیا اور کچھ وہ ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں اور انہوں نے اپنے ارادوں میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں کی اللہ یہ واقعہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا انعام دے اور منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کر لے اللہ یقیناً بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكف الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا اور جو لوگ کافر تھے اللہ نے انہیں ان کے سارے غیظ و غضب کے ساتھ اس طرح پسپا کر دیا کہ وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے اور مومنوں کی طرف سے لڑائی کے لیے اللہ خود کافی ہو گیا اور اللہ بڑی قوت کا بڑے اقتدار کا مالک ہے وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُهُمْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ سَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبِ وقذف في قلوبهم الرعب فريقاً تقتلون فريقاً اور جن کتاب نے ان دشمنوں کی مدد کی تھی انہیں اللہ ان کے قلوں سے نیچے اتار لایا اور ان کے دلوں میں ایسا روب ڈال دیا کہ اے مسلمانوں ان میں سے کچھ کو تم قتل کر رہے تھے اور کچھ کو قیدی بنا رہے تھے اور اللہ نے تمہیں ان کی زمین کا ان کے گھروں کا اور ان کی دولت کا وارث بنا دیا اور ایک ایسی زمین کا بھی جس تک ابھی تمہارے قدم نہیں پہنچے اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے یا کل ازوا جی کن ان نہ تردن الحت الدنيا وزینت فتح سراحا اے نبی اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ تحفے دے کر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور عالم آخرت کی طلبگار ہو تو یقین جانو اللہ نے تم میں سے نیک خواتین کے لیے شاندار انعام تیار کر رکھا ہے یعنی سب کم نبی فہم مبینتی فیم او کیا رض علی کا سیر اے نبی کی بیوی تم میں سے جو کوئی کسی کھلی بےہودگی کا ارتکاب کرے گی اس کا عذاب بڑھا کر دو گنا کر دیا جائے گا اور اللہ کے لیے ایسا کرنا بہت آسان ہے وَمَن يَقُنُت مِن كُنَّ لِلَّهِ وَرسُولِهِ وَتَعْمَل صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا ہنوت رزم اور تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی تابع دار رہے گی اور نیک عمل کرے گی اسے ہم اس کا ثوابی دو گنا دیں گے اور اس کے لیے ہم نے با عزت رسق تیار کر رکھا ہے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 اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو لہذا تم نزاکت کے ساتھ بات مت کیا کرو کبھی کوئی ایسا شخص بے جا لالچ کرنے لگے جس کے دل میں روگ ہوتا ہے اور بات وہ کہو جو بھلائی والی ہو وی بوتی کل بور جور جل الصلاة سولا ویم سولاں الله ورسوله انما يريد عنكم الرجس اور اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہو اور غیر مردوں کو بناؤ سنگھار دکھاتی نہ پھرو جیسا کہ پہلی جاہلیت میں دکھایا جاتا تھا اور نماز قائم کرو اور زکوۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو اے نبی کے اہل بیت یعنی گھر والو اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور رکھے اور تمہیں ایسی پاکیزگی عطا کرے جو ہر طرح مکمل ہو۔ والقرنما یتلا فی بیوتک من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیف خبیر اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور حکمت کی جو باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو یقین جانو اللہ بہت باریک بین اور ہر بات سے باخبر ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین وسو ری نویتیل خا شیاتیل مت سدی قین ول والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرتا واجرا عظيما बेशक فرما بردار مرد ہوں یا فرما بردار عورتیں مومن مرد ہوں یا مومن عورتیں عبادت گزار مرد ہوں یا عبادت گزار عورتیں سچے مرد ہوں یا سچی عورتیں سابر مرد ہوں یا سابر عورتیں دل سے جھکنے والے مرد ہوں یا دل سے جھکنے والی عورتیں صدقہ کرنے والے مرد ہوں یا صدقہ کرنے والی عورتیں دار مرد ہوں یا دار عورتیں اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد ہوں یا حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد ہوں یا ذکر کرنے والی عورتیں ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور شاندار اجر تیار کر رکھا ہے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 وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا وہ از تک ام سکھالئی کزو کتفی فی نفس کا مل و تحش تو شہش فلم کب زند ارن زوں جہ لکھ لو نرل می نرج لکھ يَكُونَ على مکمنی نرجو فی ازواج اذا قضوا منہن وطرا وكان امر اللہ مفعولا اور اے پیغمبر یاد کرو جب تم اس شخص سے جس پر اللہ نے بھی احسان کیا تھا اور تم نے بھی احسان کیا تھا یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رہنے دو اور اللہ سے ڈرو اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھول دینے والا تھا اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو پھر جب زید نے اپنی بیوی سے تعلق ختم کر لیا تو ہم نے اس سے تمہارا نکاح کرا دیا تاکہ مسلمانوں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں اس وقت کوئی تنگی نہ رہے جب انہوں نے اپنی بیویوں سے تعلق ختم کر لیا ہو اور اللہ نے جو حکم دیا تھا اس پر عمل تو ہو کر رہنا ہی تھا۔ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض الله له سنت الله فی الذین خلو من قبل وكان امر الله قدرا مقدورا نبی کے لیے اس کام میں اعتراض کی کوئی بات نہیں ہوتی جو اللہ نے اس کے لیے طے کر دیا ہو یہی اللہ کی وہ سنت ہے جس پر ان انبیاء کے معاملے میں بھی عمل ہوتا آیا ہے جو پہلے گزر چکے ہیں اور اللہ کا فیصلہ نپا مقدر ہوتا ہے الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا پیغمبر وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بھیجے ہوئے احکام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اور حساب لینے کے لیے اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں میں خاط من کی الله کل شعیم عالیم مسلمانوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے كثيرا. <سرد> اے ایمان والو اللہ کو خوب کثرت سے یاد کیا کرو سب بکرت اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو سل کم و مل جلوم وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا وہی ہے جو خود بھی تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے اور وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے تحیتهم یوم يلقونہ سلام وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجَرًا كَرِيمًا جس دن مومن لوگ اللہ سے ملیں گے اس دن ان کا استقبال سلام سے ہوگا اور اللہ نے ان کے لیے باعزت انعام تیار کر رکھا ہے النبی شاہدا اے نبی بے شک ہم نے تمہیں ایسا بنا کر بھیجا ہے کہ تم گواہی دینے والے خوشخبری سنانے والے اور خبردار کرنے والے ہو اور اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے اور روشنی پھیلانے والے چراغ ہو وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا تم مؤمنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان پر اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہونے والا ہے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانو اور ان کی طرف سے جو تکلیف پہنچے اس کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ کیے رہو اور اللہ رکھوالا بننے کے لیے کافی ہے اوہل اذا نش المؤمنات ثم سو من قبل ان تمسوهن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 جب تم نے مومن عورتوں سے نکاح کیا ہو پھر تم نے انہیں چھونے سے پہلے ہی طلاق دے دی ہو تو ان کے ذمے تمہاری کوئی عدت واجب نہیں ہے جس کی گنتی تمہیں شمار کرنی ہو لہذا انہیں کچھ تحفہ دے دو اور انہیں خوبصورتی سے رخصت کر دو یا تلک از کلتی اتو رلکت مینوک و م ملکت مینو کم علو علیکتی امک و بنتی امتی کنتی خالک وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِ هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً اِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِنَّبِيِّ روحت من دون قد علمنا ما فرضنا نال ہفی ہم نے تمہارے لیے تمہاری وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جن کو تم نے ان کا مہر ادا کر دیا ہے نیز اللہ نے غنیمت کا جو مال تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے جو کنیزے تمہاری ملکیت میں آ چکی ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں اور تمہاری وہ چچا کی بیٹیاں اور پھوپھیوں کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے نیز کوئی مسلمان عورت جس نے مہر کے بغیر نبی کو اپنے آپ سے نکاح کرنے کی پیشکش کی ہو بشرطے کے نبی اس سے نکاح کرنا چاہے یہ سارے حکام خاص تمہارے لیے ہیں دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہمیں وہ احکام خوب معلوم ہیں جو ہم نے ان کی بیویوں اور کنیزوں کے بارے میں ان پر عائد کیے ہیں اور تمہیں ان سے مستثنا کیا ہے تاکہ تم پر کوئی تنگی نہ رہے اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے ترجیم شمنی زلتھل ہالک ادن تر اُن یا زند نیم ات واللہ یعلم ما فی وکان اللہ علیماً حلیماً ان بیویوں میں سے تم جس کی باری چاہو ملتوی کر دو اور جس کو چاہو اپنے پاس رکھو اور جن کو تم نے الگ کر دیا ہو ان میں سے اگر کسی کو واپس بلانا چاہو تو اس میں بھی تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے اس طریقے میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ ان سب کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور انہیں رنج نہیں ہوگا اور تم انہیں جو کچھ دے دو گے اس پر وہ سب کی سب راضی رہیں گی اور اللہ ان سب باتوں کو جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہیں اور اللہ علم اور علم کا مالک ہے لاد اس کے بعد دوسری عورتیں تمہارے لیے حلال نہیں ہیں اور نہ یہ جائز ہے کہ تم ان کے بدلے کوئی دوسری بیویاں لے آؤ چاہے ان کی خوبی تمہیں پسند آئی ہو البتہ جو کنیزیں تمہاری ملکیت میں ہوں وہ تمہارے لیے حلال ہیں اور اللہ ہر چیز کی پوری نگرانی کرنے والا ہے يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا النبي إلا ان يؤذن لكم اِلَّا اَنْ يُؤذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ اِذَا دُعِيتُمْ فَدُخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ ولاحل کو اداس موہ سلو میو ری جب زلی ذَلِكُمْ اپ ہلکو بھوک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 نبی کے گھروں میں بلا اجازت داخل نہ ہو الا یہ کہ تمہیں کھانے پر آنے کی اجازت دے دی جائے وہ بھی اس طرح کہ تم اس کھانے کی تیاری کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے تو جاؤ پھر جب کھانا کھا چکو تو اپنی اپنی راہ لو اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھو حقیقت یہ ہے کہ اس بات سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ تم سے کہتے ہوئے شرماتے ہیں اور اللہ حق بات میں کسی سے نہیں شرماتا اور جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو یہ طریقہ تمہارے دلوں کو بھی اور ان کے دلوں کو بھی زیادہ پاکیزہ رکھنے کا ذریعہ ہوگا اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح کرو یہ اللہ کے نزدیک بڑی سنگین بات ہے کیا نبی کل علیم چاہے تم کوئی بات ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ اللہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھنے والا ہے لا ج حال نف اب ن نولا ملک نال کل شہ شہید نبی کی بیویوں کے لیے اپنے اپنے باپ کے سامنے بے پردہ آنے میں کوئی گناہ نہیں ہے نہ اپنے بیٹوں کے نہ اپنے بھائیوں کے نہ اپنے بھتیجوں کے نہ اپنے بھانجوں کے اور نہ اپنی عورتوں کے اور نہ اپنی کنیزوں کے سامنے آنے میں کوئی گنا ہے اور اے خواتین تم اللہ سے ڈرتی رہو یقین جانو کہ اللہ ہر بات کا مشاہدہ کرنے والا ہے نبی علیہ و تسلیم بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو انہین جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لانت کی ہے اور ان کے لیے ایسا عذاب تیار کر رکھا ہے جو زلیل کر کے رکھ دے گا فقت ملو فقد فقتملو بہت نس مبینا اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان کے کسی جرم کے بغیر تکلیف پہنچاتے ہیں انہوں نے بہتان ترازی اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیا ہے یا ایہا النبی قل لی ازواجک و بناتک و نسائل مؤمنین یدنین علیہن من جلابی رحیم اے نبی تم اپنی بیویوں اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادریں اپنے منہ کے اوپر جھکا لیا کریں اس طریقے میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی تو ان کو ستایا نہیں جائے گا اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے بِهِمْ بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا اگر وہ لوگ باز نہ آئے جو منافق ہیں جن کے دلوں میں روگ ہے اور جو شہر میں شرنگیز افواہیں پھیلاتے ہیں تو ہم ضرور ایسا کریں گے کہ تم ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہو گے۔ پھر وہ اس شہر میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکیں گے البتہ تھوڑے دن وقتلوا کتیلو جن میں وہ پھٹکارے ہوئے ہوں گے پھر جہاں کہیں ملیں گے پکڑ لیے جائیں گے اور انہیں ایک ایک کر کے قتل کر دیا جائے گا سنت اللہ فی یہ اللہ, اللہ کا وہ معمول ہے جس پر ان لوگوں کے معاملے میں بھی عمل ہوتا رہا ہے جو پہلے گزر چکے ہیں اور تم اللہ کے معمول میں کوئی تبدیلی ہرگز نہیں پاؤ گے یس قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعه تكون قريبا لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دو کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور تمہیں کیا پتا شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو <سلام> اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے کافروں کو رحمت سے دور کر دیا ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے <قالدین> فيها أبدًا لا يجدون <نصيرًا> جس میں وہ ہمیشہ اس طرح رہیں گے کہ انہیں نہ کوئی حمایتی مل سکے گا اور نہ کوئی مددگار یوں میں تل لگوں رسول جس دن ان کے چہروں کو آگ میں الٹا پلٹا جائے گا وہ کہیں گے کہ اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کر لی ہوتی اور رسول کا کہنا مان لیا ہوتا وہ پالو اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہنا مانا اور انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا ربنا ہم من ہم من اے ہمارے پروردگار ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر ایسی لانت کر جو بڑی بھاری لانت ہو یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَو مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيْهَا اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا تھا پھر اللہ نے ان کو ان باتوں سے بری کر دیا جو ان لوگوں نے بنائی تھی اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے رتبے والے تھے یا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کہا کرو یوف لکم لکم لکم بکم ومن يطع اللہ, ورسوله فقد فاز فوزاً اللہ تمہارے فائدے کے لیے تمہارے کام سوار دے گا اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے وہ کامیابی حاصل کر لی جو زبردست کامیابی ہے ابن امنتا سمتل ابل جیبلی فبئی نئی میل پب نئی نش کون مہ مل سہو کن ولوم جہل ہم نے یہ امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کا بوجھ اٹھا لیا حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ظالم بڑا نادان ہے لیعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما نتیجا یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو نیز مشرق مردوں اور مشرق عورتوں کو عذاب دے گا اور مومن مردوں اور مومن عورتوں پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے گا اور اللہ بہت بخشنے والا